بسم الله نحمد ونسبي ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور مشنا a uh... نام کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کے اور صاف بیان کر پائے ہیں جو فلاحیاب ہیں بے شک کامیاب ہیں وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں وہی پانچ والے لفظ فلاح پرانے پاک میں اور حادیش میں بکثرت استعمال کیا گیا ہے پانچ وقت نماز کے لیے جو آزاد میں دعوت دی جاتی ہے اس میں بھی کلما ہے ہری الفلاح فلاں کے اندر بھی ہے ہری الفلاح آؤ فلاح اور کامیابی کی طرف مختلف موقع موقع کا ادارہ فرمایا کرتے ہیں یہ فلاح کیا ہے اس کی محمد شکری صاحب اور فر قدروں کرواتے ہیں یہ آدمی کا ہر مقصد حاصل ہو اور ہر سے اس کو حفاظت نصیب ہو جائے اس کو فلا سے تعمیر کیا جاتا ہے اور آئرت کی خوشحالیاں اسے مل جائے لفظ بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کا مفروم بڑا وسیع ہے سب جو کچھ بھی خیر اور برائے کے نام سے ہو سکتا ہے وہ سب اس کے اندر لیا گیا ہے تو وہ اہل ایمان جن کو فلاح حاصل ہے وہ کون ہیں ان کے کچھ اوساف اللہ تبارک مطالعہ نے ان آیات کے اندر بیان کیے ہیں پہلا وقت اللہ جی اور ان کی سرحدی حاصل وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خوشبو کا اہتمام کرتے ابھی آپ نے ہم آپ سے پہلے خوشی کے متعلق تفصیلات سنی میں ہوں اور وہ لوگ جو بےودا گفتگو یا بےحودہ سلوک ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے اس سے سن کے نظر کرتے ہیں کشمیر کیا کرتے ہیں احراز کرتے ہیں کوئی حد کے ساتھ اگر برا سلوک کرے تو ان کی اس برے سلوک کا جواب ترکی بیاٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے اس سے درگزر کرتے ہیں اس سے حراض کرتے ہیں انتقام نہیں دیتے اللہ کے امریا علی السلام کا یہی شیوا اور طریقہ رہا ہے ویسے تو شریعت متحرک چونکہ بہت معتدل مذہب ہے اور اس میں اعتدال کے ساتھ سارے احکام دیے گئے ہیں اس لیے اگر کسی کے ساتھ کسی ظلم اور زیادتی کا مانتا ہو تو وہ اتنی ہی مقدار جتنا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے جتنی زیادتی ہوئی ہے بدلہ لینا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت قرآن قرآن والی تعلی کا ان شاء اللہ ہے جزاؤ سید سید بھی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی اتنی ذرا برابر اس کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اگر معاف کر دے اور صفائی اور حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ثواب اللہ کے اوپر چن ایسا نہیں اللہ تعالی ظلم اور کرنے والوں اور غلط سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے تَصَرَ بَعَدَ <صحیح> تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اگر ظلم کیا گیا زیادتی کا معاملہ ہوا اور اپنے ساتھ کیے گئے اس ظلم اور جاتی کا وہ جو ہے اتنا ہی بدلا لینا چاہتا ہے تصور اگر کوئی آدمی بدلا لینا چاہتا ہے بادی اس کے ساتھ اور جگہ تعا کا مہیلا کم تم باہر سنی ہو رہے سبر تم رہو اور اگر تم کسی کو سزا لینا چاہو بدلا لینا چاہو آپ کو میں مسلم آؤ تو تمہارے ساتھ جو گئی کی جی ہے کیا گیا ہے بدلا لے سکتے ہیں آگے بڑا ایک سبر صبر اور کام ہو بہت اچھی بات میں سلام سلام کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے بدلا نہیں لیتے تھے بلکہ در اور معافی سے کام کیا کرتے تھے اور یہی اعلی درجہ ہے کہ سے کام معاف کر دے بڑے حوصلے اور ہمت کی بات ہے دیکھو کیا کہتا ہے قرآن معاف کر دینا یہ حوصلے اور ہمت کی بات گزدی نہیں یہ بہادری ہے آج ہمارے سماج میں کیا سمجھا جاتا ہے کوئی آدمی کسی کو معاف کرے نا تو لوگ کہتے ہیں مجدل ہے اور معافی کو لوگ گزدلی سمجھتے ہیں نہیں قرآن اس کے خلاف کہتا ہے قرآن کہتا ہے لالے کا زمین ازیر ہوں یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے ایک اور جگہ بائی تعالیٰ کا ارشاد ہے لا نیکی اور برائے برابر نہیں ہو سکتا اتفاقی لکی یا آپسن اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ بجائے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کے اتفا بھی لتی آپ اس کا جواب دیجئے اچھے طریقے سے اور اچھا طریقہ کیا ہے جب جی علیہ السلام اس آئت کو لے کر نادی ہوئی تو نبی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفا بھی لتی ہے آسن کیا ہے جبنید علیہ السلام نے فرمایا سیل من خطاً یعنی جو آپ کے ساتھ تعلقات کو توڑے آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑی یعنی سلا رشتے داروں کے ساتھ جو رشتے کے حقوق کو ضائع کرتا ہے برباد کرتا ہے اگر اس کو ادا کرتا ہے تو اس کوات کو توڑے آپ کے حقوق کو ادا نہ کرے رشتے داری کے تطالو کو پورا نہ کرے آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیجیے بلکہ آپ کیا ہے اس کے ساتھ سلا اچھا سرو کا لیکن کافی جو آدمی برابر کا بدلا دیتا ہے وہ سلا رامی کرنے والا نہیں ہے آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے جواب میں آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس کا نام سلا تو کوئی آدمی بھی اور آیا آدمی بھی ہمارے ساتھ اچھا اور بنائے کا سلوک کرے گا ایک شریف انسان کی شرافت اور اس کی محبت اور انسانیت کا تقارہ یہ ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اچھا بدلا اچھا اچھا ہے دنیا کا اصول ہے کیونکہ بھائی اچھائی کیا اچھا آپ نے کمال کر دیا پریواسی من سے جا اس کے ساتھ کی جائے اس کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے تو بھی جواب میں وہ سلا رخمی کرے اس کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کرے یہ ہے سلا رحمی ورنہ آپ کے بھائی نے اپنے گھر اپنے ہاں کو تکلیف کی اور آپ کو دعوت دی اور اس کے جواب میں آپ نے اپنی تکلیف میں اس کو دعوت دی اس نے دعوت نہیں دی بالکل یاد نہیں کیا کیونکہ آپ اپنے یہاں یاد کریں یہ آپ کو جو آدمی آپ کے ساتھ ظلم اور یاد نہیں کرے آپ کا حق ادا نہ کرے اس کو معاف کرو بلکہ آگے قدم ہو سی جب آدمی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ ہے علیہ السلام جب اس آیت کو لے کر نامی ہوئے کریم صلی اللہ تعالی سب نے پوچھا کہ ہے انہوں نے یہی فرمایا اللہ تعال کی روایت نے فرمایا میں تم کو دنیا اور آخرت کے سب سے بہترین اخلاق نہ بتاؤں نے فرمایا جو تمہارے ساتھ تعلقات تو ساتھ تعلقات کو دو اور جو تجھے معروم رکھے اس کو تم دو موقع اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کرو یہ دنیا اکثر کے سب سے بہترین اخلاق نبی ایک علی بتائیں حضرت علی انبیاء و سلام میں وہ اعلی ترین اخلاق کا مذہب کے متعلق تو پرانے پاک میں بھائی تعالیٰ کا انشان ہے بڑے عظیم اخلاق کے اوپر ہیں فائل کو گیا آپ ہمارا پولیس تو جو کم میں مکانات میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ احلاق کو تک پہنچا انصلافت طریقے کا نہیں رہا میں یہ ارد کر رہا تھا کہ یہ کسی نے آپ کے ساتھ جاتی کی ناروا سلوک کیا بےودا معاملہ کیا تو آپ کو ویسے شہریت دیتی ہے اجازت یا جیسا اس نے معاملہ کیا آپ اتنا ہی اس سے زیادہ نہیں ہے اگر زیادتی کریں گے تو پھر کی طرف سے کیا ہو جائے گا ظلم ہو جائے گا دلی میں بزرگ ان کے پاس سے کہتے کہتے کہ کی اللہ ذرا ان کی, کی شانیں کیسی ہیں ان کے کی رنگ ممتنی کیا ہیں میں در معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا اپنا کام کر کے چکر میں پڑ ہیں بہت اسرائیل کیا مسجد میں جاؤ تین آدمی بیٹھے ہوئے اللہ والے ہیں اللہ کی بھارت میں مشغول ہیں وہ ہی کے مطلب گئے وہ اب جو پہلے بزرگ جو اپنی مشغول تھے تو مارا تو بھی نہیں گا تو اپنے کام میں مشغول رہے دوسرے جو تھے ان کو مارا فر. जल्दी से घूम करके इसने मारा था वैसे मारा और अपने काम तीसरे बुजुर्गों ने, ने उनको मारा तो उनका हाथ पकड़ करके आपको कोई तकलीफ तो नहीं थी अब <laughs> आने के बाद उसे नहीं। उन नहीं ने उन बुजुर्गों को बुझाया लेकिन अभी मामला हुआ सब गुस्सा सुनाया पहले बुजुर्ग हैं ये असल का वैसे वो जो दूसरे बुजुर्ग हैं उन्होंने भी मुझे कुछ बोले तो नहीं मारा था उतना एक मुक्का उन्होंने मार दिया बदला उससे ज्यादा नहीं उन्होंने भी उसके अंदर कोई ज्यादा बात अल्लाह वाले होते تو ان کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ لیتے ہیں. اس میں بھی ان کی نگاہ جو ہے اس جو ہے جاتی کرنے والے اور ظلم کرنے والے کی خیر آنی کی ہوتی ہے کہ بعض اللہ کا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ میاں اس تکلیف پہنچانے والے کو چھوڑتے نہیں بدلا لیتی میں کا اشار ہے من آدالی ہے تو کہ میرے کسی دوست اور سے کوئی دشمنات رکھے گا تو میری طرف سے اس کو جنگ کا لڑائی کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جاتی ہے اور کی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلاؤ معاش میں کسی کو اگر بری بات کہی جائے تکلیف پہنچائی جائے اس پر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں لوگ اللہ کے ساتھ بیٹے کو پکارتے ہیں نسارا حضرت عیسا کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ حضرت حزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں خشین کی نمکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ کو بہت زیادہ ناگوار اللہ کے ساتھ شیر کر اسی کو شریک چلانا اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا اس پر اللہ کو بہت بڑی ناراضی ہوتی ہے ایسا کر رہے ہیں لوگ روزانہ یہ سلسلہ جاری ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہی ان اللہ کو دے رہے ہیں ان کو بھی اللہ آپ بھی دیتے ہیں اور روزی بھی دیتے ہیں پھر اللہ بتا دیتے کائیں دنیا میں بڑی تعداد وہ ہے جو اللہ کی نام کمانی اور ایسی شریح پر آپ بھی دے کر ہم جیسے بولے گا ہماری زندگیاں بھی اللہ کی نامانی سے گر ہیں اس کے باوجود بات میں ایسے گفار ہو گئے ان کی حرکتیں دیکھ کر ہم سے بھی رہا ملاتے کیا کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی زبان کو میرے حق میں بند کر دی کیا بولتے بھائی تعالیٰ نے وہی میرے مساف مخلوط کی زبان کو میں نے اپنے حق میں بند نہیں کیا تمہارے مجھے کہتے تو اللہ سے زیادہ سورا کرنے والا کچھ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے علی اور برداشت کرنے والا اللہ کا حلمت ہو اگر وہ اختیارات جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ نعمت ہے جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی اور ان نعمتوں کے بعد بندوں کی طرف سے اللہ کے ساتھ جو لاپروانی کا اور معصیت کا معاملہ ہوتا ہے وہ اگر ایسے اختیارات ہمارے پاس ہوگی تو ہم ایک سیکنڈ میں دنیا کو کرتا ہے کب سے معاملہ نمٹ گیا ہو جن میں اللہ تعالی نے اس دنیا کی ایک زندگی مقرر نہیں ہے تو کچھ بھی ہو جائے اللہ کو نہیں چھیڑتے دوبارہ بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات ہم گیارہ سال کو سلام وہ جو برداشت کرتے ہیں تو ہم مجھ سے کام لیتے ہیں اور ابھی میں یہ کہنے جا رہا تھا تحمل سے کام لینا یہ کوئی کشدیلی کی بات نہیں ہے دیکھو ہمارے اخلاق کا جائزہ بھی کیسے لیا جاتا کون کتنا اخلاق کے اندر ہے کتنے پانی میں ہے وہاں اخلاق کا پتہ چلتا ہے اس لیے ندیے میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ جتنا زیادہ سلوک اسی سے اس کے اخلاق کا پتا چلتا ہے کوئی ساری دنیا کسی کے اخلاق کی تعریف کرتی ہو بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے اور اس کے گھر کو کیا ہو شکایت وہ ساری دنیا داری کر کے گھر والے ان کو روٹی نہیں دیتا تو کیا کریں گے سخاوت ہے اس کی گھر والوں کو تو روٹی بھی نہیں مل رہی ہے اور ساری دنیا کے لیے جب سر خان ہوئے تو یہاں اس کے گھر والوں کو اس کے اخلاق تک سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے لوگوں کے سامنے مشکراتا ہے اور ہر پھیلاتا ہے سلام کرنے کے لیے تو اس سے کیا ہوتا تو یہ ہے اس لئے کہ سب سے زیادہ اپنی کو اپنی زندگی میں کس سے پڑتا ہے چوبیس گھنٹے اسی پوری زندگی بیٹے کے ساتھ ہی باپ کو اتنا واسطہ نہیں اور باپ کے ساتھ بیٹے کو اتنا واسطہ نہیں جتنا بیوی کو شوہر کے ساتھ اور شوہر کو بھی وہاں آدمی کا معیار کیا ہے بڑی کی تعلیم شریف میں لم تو کی باتیں کرنے والے ہوں پر بھی نہیں اور بتکل بھی اور آپ یہ فرماتے تھے کہ تم سب سے بہتر ہوئے جو اچھے بات. نے صحابہ سے و سب سے اچھے کون ہے صحابہ دوں کیا بلا ضرور بتائیے اللہ کے رسول حکومت آمادن بابا سب سے بہتر وہ جو لکی عمریں والے اور اچھے اخلاق اچھا اخلاق تو ہے نا اس کو بڑی اہمیت ہے اور وسلم نے اس کی بڑی علیہ وسلم بنواتے ہیں تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے روز میرے ساتھ سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا تو اچھا اخلاق دعائ اللہ دیکھتے وقت یہ دعا پڑی عام طور پر رہتے تھے اللہ میری شکل و صورت اچھی بنائی انسان کو اللہ نے جو شکل و صورت فرمائی دنیا کے سارے جانوروں جانداروں کو جو شکل و سیرت دیکھیے وہ سب سے بڑھیا آپ نے میری شکل و صورت اچھی بنائی میرے اخلاق کو بھی اچھا بنائی اور مسلم شہری آپ کی دعا ہے اللہ یہ اللہ اور برے اخلاق سے مجھے دور پر بچایا تو اس سے بچا سکتا اخلاق کے متعلق حضرت حضرت شاگر وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نئی اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے عائشہ چند اللہ کا انہوں نے تزیرہ فرمایا اور اس عائشہ فرماتی ہیں یہ وہ خوبیاں ہیں جو کبھی باپ میں ہوتی ہے بیٹے میں نہیں ہوتی بیٹے میں ہوتی ہیں باپ میں نہیں ہوتی کبھی آتا میں ہوتی ہے میں نہیں ہوتی اور کبھی غلام میں ہوتی اور آقا میں نہیں ہوتی اس کے اندر غراثت نہیں چلتی بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہی اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہم لوگ تو گاؤں میں پیسے روپے میں روٹی کی بات ہے تو بہت مانگتے ہیں لیکن یہ چیز اس کی طرف کمی ہمارا جان نہیں جاتا حالانکہ اس ہے اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ پابندی ہونی چاہیے اچھے اخلاق اچھا فلو اور اچھے اخلاق کے لیے بنیاد کی حیثیت کیا ہے اور اچھے اخلاق کے لیے بنیاد کی حیثیت میں تباہی انکسائی آجیزی یہ جیسے برے اخلاق کی بنیاد اور جڑ ہے ہے ہے اسی طرح اچھے اخلاق کی بنیاد اور جڑ ہے یہ تباہ آجیزی اور انتسائی جب یہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب میری نگاہوں میں وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں اور جو انکساری سے اپنے قریبوں کو اللہ دینا جو اپنے توازوں کی وجہ سے تمام لوگوں کے ساتھ محبت سے الفت سے پیش آتے ہیں اور ان کی اسی سفت کی وجہ سے لوگ بھی ان کے ساتھ محبت اور الفت سے پیش آتے ہیں یہ توازن جو ہے نا عبادت الرحمان اللہ دینا اللہ رحمان کے بندے زمین پر آزی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں رحمان کے بندوں کی سفتیں آگے بتائی ہیں ہے پہلا ہی مطلب جو ہے تو سارے اخلاق کی دنیا کا مطلب کیا آدمی کا اپنے آپ کو کم کر سمجھنا معمولی سمجھنا کہنا بھی سمجھنا میں آجیب ہوں پتی ایسے الفاظ تو ہم بولتے ہیں لیکن ہم نے جس وقت ناچیز کا اس وقت ہم کو ہمارے یہاں کے لیے حقیقت نہیں اس کا انتظام تو تب وہاں انتا حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو حقیقی الفاظ سے بولنے سے تب نہیں آپ کو आदमी जमीन पर बैठा है और तुझे समझता है कि मैं तो जमीन पर बैठने के भी लायक नहीं हूं अल्लाह तेरा एहसान है कि तुमने मुझे जो है इस वर्ष पर पीछे हुए वर्ष पर बैठने की है। यह सवाल जमीन पर बैठा है और यू सोचे कि मैं तो असल लाइफ नहीं है मुझे कुर्सी पर बैठू लेकिन यहां बैठा یہی کی رکشی کیا ان کا سلوک اللہ کے بندوں کے ساتھ وہی کوئی ان کے ساتھ کتنی ہی زیادتی کرے وہ کبھی بھی انتظام نہیں لیتے بلکہ وہی معاف کرو اور کا ہے تو میں کہنے رہا تھا کہ ہمارے سماج میں کیا ہے, ہے معاف کرنا ہے تو اللہ محمود کر دے گا نہیں بل صحیح ہے آپ مانتے ہیں اور برائی برابر نہیں ہو سکتی آدمی آپ کے ساتھ برائی کا سلوک کریں تو تم اچھائی کا سلوک کر اس کو جواب اس کی برائی کے سلوک کے, کے جواب میں آپ اچھائی کا معاملہ کریں گے تو کیا آگے بھائی نہ لائی نہ کہو بھائی آپ کے اس اچھائی کے سلوک کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے درمیان آپ کے درمیان عدالت تھی وہ آپ کا دشمن تھا وہ آپ کے سلوک سے کیا جائے گا آپ کا پکا گہرا بن جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا پھر آگے کیا کرواتے ہیں کام کون کرتے ہیں جو ان چیزوں کو برداشت کرتے والے سبر والے اور جو بڑے نصیبے والے ان کا کام ہے ہم تو ہیں نہیں قرآن کہتا ہے کہ بڑے نصیبی والوں کا کام ہے بڑے ہمت اور حوصلہ والوں کا کام ہے اسی لیے نبی یہ کئی سلا نے تین باتیں قسم کھا کر کے پہلی بات یہ فرمائی ماں صدق نے میں ایسا مالک ہوتا, مال ہوتا ہے اسی لیے اس یہ بتائیں کہ نہیں مال کا دیکھنے میں کم ہوتا ہے لیکن بڑھتا ہے صدقہ جو ہے مال کو بڑھاتا ہے اور جو ہے اسی معاف کر کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی کسی بندے کو اس کی عزت ہی میں بڑھ آپ کسی کو معاف کر دیں گے آپ کی عزت میں کوئی کمی تو ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو معاف کر دیں گے میری کمی ہو جائے گی میری عزت میں ہو جائے میری عزت میں کمی آ جائے گی نہیں کسی <اِزَّط> کو معاف کرنے کی وجہ سے اور جب کوئی بندہ اللہ کے واسطے کیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کرتوی کو ان کے ساتھ جو نارواز سلوک کیا جاتا ہے بس سلوکی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس معاملہ کرنے والے کسان کو ایسا سلوک نہیں کرتے کو یا نارا سلوک کرنے والوں سے اور جو ہے جو معاملہ کرتے ہیں چاہے گاڑی لے کر چاہے اور طریقے سے تو اس کرتے ہیں ہیں ان کے اس کا جواب اس مطابق حضرات کا یہی طریقہ اور جو لوگ حضرات کے سچے وارث ہیں ان کے حقیقی پیروکار ہیں ان کا بھی یہی طریقہ دیکھو قرآن میں ہے حضرت ان کیمان کی شادی ہم آپ کو بے حقوب سمجھتے ہیں لیکن حقوق کہ ان کی نسل کو ہم کیا کہتے اللہ تعالی کی طرف سے ہم آپ کو گمراہی میں لوگ ان کی سویدھا کا رابطہ مثبت انداز مثبت انداز میں کر دیتے ہیں کہ میں گمراہ نہیں ہوں تو اللہ کا بیٹا ہوا کے ساتھ تمہارا کیا گئے تھے مکہ باؤں کی طرف سے مایوس ہو کر کے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا کی کی. جس میں لہو ہو گیا. اس موقع پر آپ کے اور ساتھ جو معاملہ ہوا اگر آپ کی بستی جن لوگ پہاڑوں کے درمیان ہے ان کو ملا دیا مجھے امید ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور مرتبہ کا ان کو پتا چل جائے تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہے پتہ کروایا تو روایت کو جو ہے اپنی پکا میں آپ کا چہرہ ہوا تھا اتنا ہوا کہ آپ کی گاڑی مبارک جو ہے وہ گردن سے لگ رہی تھی پتا اتنا پتا نہ لگا اتنی تواز کے ساتھ اپنا گردن جو ہے पकड़कर नहीं तब आपके साथ लगा हुआ था के साथ या बनी आ गए तो वहां भी, भी हमने सात साल तक से बैठने नहीं दियात साल तक वहां भी हमले करके गए लड़ाइया की پہنچائی سے بھیجتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایسا مانتا کہ آپ کے ساتھ پہلے داخل ہونے سے پہلے نہیں ہے اسی خرچے کا انداز کیا تھا تو ہمارا گھر کتنا بڑا ہے میرے گھر میں غلط مسجد مسجدیں حرام میں داخل ہوگا تو وہ بھی کتنی بڑی ہے دروازے پر اسی چوک پر کھڑے ہو کر کے آپ نے متوا دیا اور اس موقع پر آپ نے سوال کیا تھا کہ پولیس تم کیا اپمان کرتے ہوئے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا جو کے موقع پر آئے تھے اور شرائط کے موقع میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا سے کام کیا تھا وہی جواب میں کہتے ہیں تو شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں جواب میں سمجھ والے مل جب تم تو آپ تم کو کوئی تانا دیا جائے جاؤ سب کیا ہونا بھی نہیں ہم تو کریں گے لیکن تم کو کوئی کام بنایا جاؤ تم سب کو چھوڑ دیا ہے سچے ہیں ان کا بھی طریقے دار یہی ہوتا ہے ایک مرتبہ جانے آپ کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ جب آپ ساری بات پوری کر تو اس کے بعد خاموش ہو گیا تو سے پوچھو ان کی ضرورت کو جس کو وہ تو یہ جو میں نے ان کے ساتھ کیا میرے وہی سلسلہ آگے بڑھا کئی ان کے قبیلے میں को बेहतर था ईमान इस्लाम की दावत लेकर वो भी मौजूद थे बड़े गाना और बड़े अपने कबीरे में मशहूर थे जाने वाले साहबी ने लगिए के इंसान की तरफ से ईमान की दावत पेश की तो उन्होंने ही कबीले वालों कहा कि इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकता उनके कहने पर साथ कबीरे वाले ईमान वो भी صاحب نے جا کر لیکن حیاتی میں ان مہاجری کی محبت نہیں آئی صحابیت کا شفا حاصل نہیں ہوا ان کا ہندو اور گردواری بڑی مشہور تھی لوگ ان کی گردواری کا امتحان دیا کرتے ایک مرتبہ چند دوست ہوئے آج ہم ان کی گردواری کا امتحان ایک نوجوان کے پاس گھر میں دروازہ کے گراسلام کیسے آنا ہو تو کیا کہتا ہے میں آپ کی والدہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور پہلا میں نکاح لے کر کیا آیا؟ کے آیا ہوں سب وکاش اس کے بعد سر اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا کھانا بڑا کر اور آپ کے ساتھ رشتہ کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن میری والدہ میری والدہ کوئی ان کی عمر ستر سے اوپر ہو چکی ہے آپ نوجوان ہیں آپ کو تو اپنے نوجوان کسی لڑکی سے حسین اور جمیل لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے جو تم سے محبت کرنے والی کروانے والی ہو تمہارے بچوں کی ماں بن سکتی ہے اور کچھ نہیں کہا جب جانے لگا تو، تو کہا جن لوگوں نے تم کو بھیجا ہے میرے پاس ان کو بتا دینا کہ تم مجھے مشتعل نہیں کر سکے غصہ نہیں دلا سکے اس دادا بھیجا تھا اس طرح کیا کرتا بات ہو رہا ہے آپ نے سنا ہوگا چالیس سال تک پیشہ کے بجت کی نماز بڑی رات پر عبادت آپ کا معمول جاتا رات اللہ کی بات اور جماعت کے بعد آپ کا درد سبب شروع ہو جاتا تھا وہ انتیس سال میں امام ببارے فجر کے بعد آپ کے در کے برابر شروع کر ایک مرتبہ میرے بچے کا رات کے وقت انتخاب گیا تو میں اس کی تصویر اور تفریح کا کام اپنے حوالے کیا تو میں جو تو مان جاتا ہوں تومول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد درجے تھے یہ سلسلہ دور کی نماز تو بار. بشار کی بات سے لے کر فجر تک فجر کے بعد سے لے کر دور تک اور, دلد. اور, دلد. اور, دلد. اور, دلد. اور دلد. افوا دیا ہو اور پھر بدر کے درد کے اندر کیسا ہوگا ایک اپ آپ اپنے آپ کا مکان اوپر تھا کوٹے پر پہلا منزلہ پہلے مالی کے اوپر آپ اسی طرح جو آپ کے کر کے اوپر گئے اپنے بستر پر لے لیں گے کسی مطلب करके दरवाजा खोला पूछना था देखो आप सुबह से लेकर जोर कर मसला बताने के लिए उस सबको तो, तो नहीं पूछता क्या करते कोई नाराजगी का इलाज नहीं करता क्या है कि मैं मसला पूछने के लिए तो आए आपको दश्चर भी दी लेकिन आप सोच रहे उससे पहले मसला मेरे को भूल गया क्या कोई बात नहीं दवा काफी याद आए थे ऊपर तस्वीर ले गए वही आदमी सामने खड़ा है वो मसला याद आ गया ले है लेकिन आप देखो क्या किसी को गुस्सा नहीं आ स لیکن نہیں درواز نے غصے کا انسان نہیں فرمایا گا تو اپنے آپ کو گیا ہاں کیا مسئلہ تو انسان کے پاس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے انسانی मसला भी पूछ रहा है कि अब तक किसी को गुस्सा ना आया हो तो अब तो सुनकर के उसका पैमाने लेकिन बराबर गुस्सा नहीं फरमाया आप दवा में फरमाते कर क्या कर्माते हैं इंसान का पकाना जब ताजा होता है गीला होता है तो उसमें कुछ मीठा नहीं होती और फिर जब जाता है तो ہے؟ ہے؟ <laughs> میں سے ہے. کی ہے؟ سے بھی بارش میں معلوم ہوتی ہے انسان کا جب تانا ہوتا ہے تو اس پر مکھی بیٹھتی ہے اور جب سوکھ جاتا ہے تو مکھی بیٹھتی نہیں معلومات میں میں آپ <سؤال> سے معافی مانگتا ہوں میں آپ کو غور تکلیف ہو جائے لیکن آپ نے مجھے ہرا دیا کیسے ہرا دیا میرے اور میرے دوست کے درمیان میں جو ہے شرط میں یہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والے شرم और मेरा दोस्तों ने कहा कि सबसे ज्यादा मुश्किलों को उसके बाद हमारे दरमियान ये तय हुआ हरेक ग्रह वो उनका इम्तिहान है मैंने ये कहा कि उनका आराम का होता होगा उस वक्त मैं जाऊंगा इस तरह जैसे कोई बदलाव वाला जाता है पर दे दे <laughs> और इस तरह बर्ताव को ऊपर नीचे में दौड़ाऊंगा अभी ये मसला نہیں آتا نہیں اتنا سب کرنے کے باوجود بھی آپ کو گھنٹا آپ نے مجھے یہ مرتبہ ہے آدمی نے نوجوان نے آ کر جماعت مار آپ اور کہتے ہیں तो तुम्हारी शिकायत बादशाह के बाद जाकर के करके उससे तुमको सजा दिलवा सकता हूं लेकिन ऐसा नहीं करूंगा और अगर मैं चाहूंगा आज की ओर पर तुम्हारे लिए अल्लाह से बदुआ भी कर सकता हूं लेकिन ऐसा नहीं करूंगा और अगर फिर भी मैं चाहूंगा बयान के हो तुमसे لیکن ایسا بھی نہیں کروں گا بلکہ اگر اللہ تعالی نے اور مجھے جنت میں بیچنے کا فیصلہ کر لیا اور مجھے سفارش اور شفات کا حق دیا تو تمہارے والے جنت میں داخل نہیں یہ حوصلہ جنہوں نے اپنے نقصوں کو کیا کر دیا تھا का हैं। के आप के एक मतलब वहां दिल्ली की जाम मस्जिद के अंदर बयान करना है पूरी मस्जिद बनी हुई है और बड़ी तादाद जो है तो आपके अकीनतम बने बस दौरा में बयान एक आदमी ने खड़े होकर के कहा हमने सुना दे। है कि आप आरामे हैं अब ये सुनकर उसको गुस्सा बड़े मिलान से आपने फरमाया वह आपने गलत सुना आपने गलत सुना मेरे माँ बाप के निकाल की गवाह आज की गुलद और बुझाना गुलद भदशा हो जाता आपका बस्ती है वही जो है ना गलीन सिद्धि सिद्धि उनका वही गांव तो वोशा और बुझाना ये दोनों बस्तियां गली हैं میرے والدہ گواہ آج اس میں موجود ہے اور آپ کیا کر سکتے ہمارے جیسا ہوتا ہمارا تو موٹی بہن کرنے کا سوال نہیں ہوتا لیکن نہیں ایسا مال ہوتا ہے وہ ایسا آپ کو کیا کرتے ہیں کے حضرات تھے جو اپنے مخالفین کے ساتھ بھی تعداد کو بھی ان کے ساتھ تاریخ محمد نبر اللہ کہ حضرت حال رحمد اللہ علی کی مدد سو میں گئے تھا حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کا جب منام آتا تھا تو مولانا احمد رضا خان صاحب بھی ہمیشہ ہو کبھی مولانا کے بغیر ان کا نام کم آتا تھا ایک مرتبہ پچیس میں کسی صاحب نے لگے مولانا کا کلفظ بولے بولے خالی احمد رضا لوں کہا تو اس دو اس سے ہو گئے اور منع کی بھی کیا یہ تم نے منصب کی بھی عرمتی کی ہمارا منصوب اختلاف ہے لیکن یہ تو عالم ہم ایک مقام کا پتہ لے کے ساتھ ہمیں ان کی رائے سے اختلاف ہے لیکن اس کا ان کی توہری میں دشمنا ہو تو انصاف کی تقادوں کو چھوڑنے پر ہم آدھا نظر ان حالات میں بھی جو انصاف کی تقاضے پورا لحاظ شریف صاحب جو ہے مرتبہ میں حضرت محمد حسن صاحب امریک اللہ یہ بھی حضرت کے اکافا میں سے ان کی ملاقات کے گیا اور مجلس اعلان ہوئی نماز کے بعد کا مجھے استعمال جانا تھا تو میں نے منفی صاحب سے مسافر کیا رقص میں نماز کے بعد نکل جاؤں گا میرا ہاتھ تھوڑی دیر تک وہ اپنے ہاتھ میں پائے رکھے اور پوچھا پھر مجھے پوچھا خالد صاحب آپ کو اندر بہت برسوں رہے کبھی ان لوگوں کا نام آپ کے مخالفین کوئی وی کے ساتھ لیتے ہوئے آپ کو سنا میں بہت سام کبھی بھی حضرت کا نام بھی دلی میں قیام تھا آپ کے ساتھ آپ کے شاہر تھے اور یہ جو ہے نا امید شاہ خان جو <میر> دیارنے دو دیارنے دو دیارنے دو کے جو ہے اس کے راہی وہ بھی لال کوئی پرستی رات بہت اچھی ہے پڑیں گے تو نے ایک بات کری تو اس وقت مارانا بگڑ شرم نہیں ہے یہ آدمی تو ہمارے حضرت کافی تمہیں اتنی یہ نہیں پیچھے نماز پڑھنے کی بات کرتے یہ حضرت سنی بات کا پیچھے اپنے کمرے میں ان کے کاموں کی بات پہنچ گئی صبح بجٹ حضرت سب کو لے کر اسی میسج میں نماز کے بعد میں تو کہتا ہوں پر یہ تو میرے پیچھے ہمارا بڑھنے کے لیے آئے تو آگے بڑھے اندر سے سلام کیا اندر سے مات چاہیے میں تو آپ کی تفریح کرتا ہوں اور کو میرے پیچھے آپ کی تفریح جو ہے آپ کو یہ پہنچی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ایسا ہوگا جو یہ سنے کہ گزی کرتا ہے چھوڑ دے میں بھی اس کو آرام کرنا ایسا کر لو میں ایسے آدمی کو کیا ایسی بات کسی نے پوچھا کہ میں آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ کی روایت جو پہنچی ہے وہ روایت کی آپ کو تحقیق کرنی چاہیے میں آج اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ روایت غلط پہنچی اور پھر میں آپ کے سامنے بھی پڑھ لیتا ہوں فضل رسول تھے وہ ان کا تصیا تھا نکل گیا فضل تو قدرت ایک دم ناراض ہونے کا مخالفین کے مطابق کوئی دوسرا بھی کوئی ایسی حرکت کرے بات کرے اس کو سننے اور گوارہ کیا کا پروگرام کا جو کوئی تعداد کسی نے غذا بیان کرنے کے لیے آئے اس سے پہلے حضرت کے اس میں جو لکھا تھا کہ تم ہو تم جو ہے جاویل ہو تم کافی ہو دس بھر کر بیان کرنا اور غدل بیان کرنے کے لیے بیٹھے کسی اوپر تو ادب ہونے کے بعد آپ نے من بیٹھے ہو ابھی میں آ رہا تھا اس میں ایک دم جائے ہوئے پہلی بات ہے دیکھو میں تو یہاں اللہ کے احکام کو بیان کرنے کے لیے آیا کوئی رشتہ نا لے کر نہیں آیا اپنے کے لیے نہیں اللہ کے رسول کے احکام کو بیان کرنا تو آدمی اللہ اللہ رسول کے حکام کو صحیح سے رکھا نہیں بیان کر سکتا ہے اور پھر وہاں یہ ہونا اللہ نے چیز تو نہیں میرے ہونا ہے پیچھے رکھتے ہیں اس کا آگے بڑھا سکتا نسب جتنا منتا ہے اور نسب رکھا ہو ہمارا تو میں تو اللہ کے مسئلے کی بات باقی رہا یہ کہ اپنے کے چند میں داروں کے نام اور پتے دیتا ہوں لکھ لو اور ان سے معلوم کر لوں میں کون ہوں اور اگر میری بات پر ایسے مال تو ایسے لوگ دیکھو میں نے اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے وہ مجھے معلوم ہے کتابوں میں دیکھا وہ کروں گا اگر آپ کو اس کو غلط کرنے کا شمار ہے اور پڑتا ہوں اب تک اگر کافی سالوں میں ملا تو آپ کا مسلمان ہو گیا کوئی یہ ہے مجھے ایسی بات یہ ہے کہ ہمیں کار بتایا گیا ہے اور جن اس نے سے پیش کی ہمیں تعریف کی لی ہے ان طریقوں کو اپنا حال دنیا میں اس ہے آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا اسی نہ سواری ہو گئی بس ایسا بات ہوتا ہے کہ اس کو زمین سے اٹھا کر کے اللہ <سؤال> نے لے کر آج جتنے انسان بھی جاتا؟ انسان کسی بھی ایک آدمی کی شکل و صورت دوسرے آدمی کی شکل و صورت سے یہ بھی اللہ تعالی کی چہرہ ایک بارش کا الگ اور ایک بارش کا سوال اس میں ناک ہے آتے ہیں نوشان ہے چلا ہے اور جتنے کروڑوں کرو کاروں آدمی ہوتے किसी का इतनी जगह के अंदर अल्लाह ने ऐसा कायम कि किसी ने कम चेहरा दिशा से पूरा होता नहीं बल्कि एक तरफ आगे कोई अंगूठिया है नहीं आज देखते हैं कानूनी कार्रवाई जया होती है साथ साथ क्या कराते हैं अंगूजे का भी निशान लगवाया जाता है जब साइंसदान कहते हैं क्योंकि अंगूजे के अंदर तो लकी नहीं वो किसी भी एक इंसान का अंगूचा है ایک انچ ایک طرف ایک انچ ہوگا بلکہ ایک ایک نہیں دوسری طرف ایک ڈیڑھ ہوگا اس کے اندر کی کا حال اتنی جگہ کی ان کروڑوں اور کروڑوں آدمیوں کی رکشا ہو سکتی اللہ کی اللہ کی سطانت کا آدھان کیا رکھا ہوا ہے کوئی ہے ایسا کر سکتا ہے سب جگہ بھی ہوا جیسے چہرے دو نظارہ میں دو تعلیم کی بات ہوئی ہے الگ الگ طرح کے تعلیم تو الگ الگ ہو رہا ہے ایک زمانے میں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تو اس طرح انسان کے چہرے اللہ نے انسان کا مزاج ہے کی طبیعت ان کے डेढ़ सौ पांच सौ चार सौ की तबियत चेहरे भी अलग है और तबियत और मिसाज भी अलग है बाप और बेटे का मिसाल अलग माँ और बेटी का मिसाल एक बाप के चार बेटे हैं तो बाप का अलग चारों बेटों का अलग अलग यकसा नहीं है कुदरत का एक निशान है जब मिसाल अलग है ना उसका नतीजा क्या होगा किसी वर्ग को किसी किसी से कोई पहुंच सकते اسی لیے آتا ہے لگیے وہ تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے لوگوں کے دہمیا میں رہتا ہے الگ کئی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر نہیں بلکہ معاشرے سوال اچھا کے کو میں رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر خبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے اچھا ہے تو لوگوں کے درمیان نہیں رہتا اور جب رہتا ہی نہیں تو تکلیفیں پہنچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو سبر کرنے کی ضرورت پیش آئی یہ قدرتی چیز ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر رہیں گے نا تو ایک دوسرے سے کیا ہوگی تکلیف والا تک پہنچانا نہیں چاہتا لیکن یہ سوچ اور وجہ کے فرق کی وجہ سے کمی ایسا ہوتا ہے دنیا میں کسی بھی کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی اتنی جو ہے نا اس کے اوپر فیدا نہیں ہوگی اور اس کے اس کے حقوق کو ادا کرنے نہیں ہوتی اپنی بستر ہوا تھا میری بیٹی बिस्तर तो पहले नहीं खिलाओ उसको रख दिया आखिर क्या पूछते बैठी आपने लपेट करके क्यों रख दिया क्या मैं इस बिस्तर के लायक की या बिस्तर मेरे लाएंगी आपके घर में कोई बिछावा पहले से हो बड़ा मेहमान आएगा तो आप क्या करेंगे मामूली पीछे हो उस समय को जल्दी चढ़ा देंगे वही मेहमान के लायक नहीं है और कभी ऐसा होता है अच्छा में कम करके का आदमी है तो आप उसको हटा देते हैं ये उसके तब पूछा उस बेटी मैंने देखा कि आपने लपेट लंबे का बिस्तर है पर शुछ आप इसके लाइक बेटी साफ साफ आती है لیکن اس کے اور باوجود کیا ایسی باتیں ہوتی تھیں جس سے حضور کو ان سے تو ہوتی تھی تمام موجود ہے ایک مرتبہ ماتھ بھومی کے سامنے اپنی مٹھی رکھی تھی اور حضور کو اس پر چاہیے ناراضگی تراست میں سمجھالی ایک مہینے تک میں ان میں سے کے پاس نہیں آؤں گا آپ کا وعدہ کھانا تھا ایک مہینہ پورا کے ہوتا نہیں تکلیف پہنچی آپ کو بلکہ تعالیٰ سے تم جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بھی میں ڈان جاتا ہوں اور تم ناراض ہوتی ہو وہ بھی میں خوش ہوتی ہو اور پسند کی گہبت آتی ہے محمد محمد رفتی اور جب اس سے ناراض ہوتی ہو اور پسند کی غربت پیش آتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورفیم کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے محبت کا بہت زیادہ تھا یا کوئی کا کرنے کے گے پہلے اس کی بات اپنی جگہ پر چاہیے کسی کو غلط کہیں تو دوسرے کو کیا کہیں اپنی جگہ پر چاہیے وجہ کی سے کیا ہوتا ہے <laughs> ایک آدمی ایک چیز سوچتا ہے, اس ہے دلات اور کبھی نہ جانتے ہوئے بھی سامنے والے کیاراضی ہوتی تب اس ناراضگی کا کیا علاج اس کا یہی علاج کہ آپ کیا کریں سب سے کام کریں دیکھو کے بعد سب سے جو ہے نا مکرم اور کوئی ایسی بات کہی جس سے ادل کمر کو ناراضگی ہو گئی اور ناراض ہو کر کے وہ جو ہے گسے میں پیچھے میں معاف کر لوں لیکن کرنے معلے جب ان کا مکان آیا تو جلدی سے ہم کیا کر سکتے تو لیکن آ کرا کہ خود کو جو میں نے یہ غلط اگر انہوں نے کہیں ناراضی کی کوئی بات کی تھی تو معافی بھی تو مانگ رہے تھے مجھے ان کو معاف کرنا چاہیے اس کے بجائے میں نے یہ کر ہے اپنی سرکت پر ندامت اور وہ پھر وہ بھی نہیں تھا میری کوئی جب کیا تو سب نے مجھے نپٹایا تھا بھی آدمی حضرت کو ناراض کرنے کی ضرورت یہ ناراض ہو گئے تو سوال ہوتا ہے یہ تو شخص بہترین افراد آخری حکومت یہ فرق ہے اس فرق کا یہی حکم ہے لکش دینے والا لوگوں کے ساتھ لگو گے تو آپ کیا کریں گے یہ نہیں کیا بدنام لینے کو اگر آپ بچا گے پھر اس کی طرف اس کا یہ ہوگا ہمارے چاہیے ایک جنگی کی جنگ کا سوچ ہے مرغی کا بچہ کسی کے کھیت میں گھس گیا اور اسی پودے کو اس نے خراب کر دیا وہ کھیت والا اس بچے کو ماننے کے لیے لکڑی لے کر کے آیا تو مرغی کے بچے کے مالک نے دیکھا تو وہ لکڑی لے کر کو ماننے کے لیے آیا اور پھر دونوں کے خاندان والے لکڑیاں لے کر کے آئے اور پھر تو دو میری یہ لڑائی اچھی کری کے چالیس سال تک ایک آدمی مرتا تھا اپنے بیٹے کوشی کرتا تھا اور کچھ کرو یاد کرو یہ بدلے انتظام بدلا کسی کل آپ کو یہ سلسلہ کرنا پڑے گا آج ہم نے شہر کام کرتا ہے وہی کافی کرتا ہے لیکن بہت خرابی بولنے کی بات کرتا ہے کر لیتا ہے نیا کے درمیان نے فرمایا کوئی مسلمان مرد کسی اور رکھے पसंदी की ऐसा भी नहीं कि सारी बातें ना पसंद हर आदमी अच्छा ही ना कुछ आप अपने इजारत के बाद ही पार्टनरशिप करेंगे ना तो आपका जो पार्टनर होगा उसके अंदर भी कुछ कमजोरियां होगी लेकिन आप उन कमजोरियों को जानने के बावजूद उनको क्या करोगे बर्दाश्त कर दू आपको آپ کی رکھ کر کے ختم کر دیں گے آپ کو حاصل کرنا چاہتے پڑے گا برداشت کروں ہم مل کر کے برداشت एक چاہیے دنیا میں ایک گھر میں جاتے है। ایسا نہیں جو اس तो وجہ سے فیصلہ کر لیا نہیں پسند ہے میرا کھانا بھی یہی پرکار کپڑے بھی یہی جو ہے میرے بغیر کبھی کھانا نہیں کھانا ہماری گرتی ہو ہمارے یہاں کا ہمیں تم یوروپ میں جا کے امریکہ میں جا کے ہر ایک اپنا اپنا وقت پر آئے گا اپنا کھانا کھائیے آپ کی آپ کے بغیر وفاداری کا بس باپ اتنا ہے کتنی کمزوریاں ہم لوگ ایک آدمی آ کر اپنی بیوی کی بڑھیا سمجھتے بیوی کی جو اونیا ہے آدمی جو کسی شکایت آئی جب آپ میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اسلام کو بھی کیا کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں تلا کہنے کے لیے تفصیلات ہیں تلا گہانی ہو اب دیکھو اس پارٹی میں جس میں آپ نے اس کے ساتھ تو ابھی تو سہبت کا ملسلہ ابھی تب دوبارہ کے بعد نہ کریں ایک ہی لوگوں کے اور وہ بھول بھی جائے گا اسی لیے طریقہ بتایا نا کہ یہ آیا تلا کے لوگ دوبارہ ہمارے مسلمان اس کا کرتے اس کے نتیجے دشمنا اسلام کا موقع ملا بڑا چاہتا ہوں یہ ہمارے سبر اور کام نہ کرنے کی وجہ سے گرمی گزر رہے ہیں خاندان بھی گزر ہیں پورا معاشرہ بھی گزر ہے یہ تو آپس کے خاندانوں میں لڑائیاں گھروں میں لڑائیاں باپ بیٹے میں اختیار بھائی بھائیوں کے اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کی بات کے بلکہ غصے کو روک غصہ یہ ساری بنیاد ہے ذرا ایک آدمی نے آ کر کبھی ایک انسان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر عمل کیا اچھا حلا سامنے سے آیا پھر وہ چلا گیا پھر یہی سوال سب سے اکثر امل کیا اچھا حلا پھر چلا گیا بائی طرف سے آیا اور پھر پوچھا کہ وہی علاقہ پھر پیچھے سے اور اس کا سب سے اکثر امل پر بات کو تب کہوشن بتا دے گا اللہ کیوں کیا بات ہے کیوں نہیں اچھے اخلاق سب سے افضل عمل ہے اور اچھا افلاق کیا ہے بغیر تو کیا کرو اللہ جتنا ہو سکے غصہ غصہ نہ کرنا اسی میں غصہ جو ہے کے لیے زہر کی اپنے آپ کو بتانا بگاڑا شہر کو اتنا میٹھا کسی بھی چیز میں ڈالا تو اس کو بھی اسی غصہ ایمان کی اچھا تو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کسی اوپر نہیں ہے تو وہ ہے جو غصہ آئے تو اپنے اوپر کنٹرول کرے بہادری کا ہم کو جن اخلاق کی تعلیم دی اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارا ماشاء اللہ گہن کے بالکل کھڑا ہمارا ماشاء مسلمان دینی دنیا کو بعد سے تباہ ہو چکے اور ان کے دوبارہ گہنا دوبارہ ہونے کے لیے سوائے اس کے کام کرتے ہیں کیا کریں تعلیمات کو عام کریں اور کوئی اس کا نہیں ہمیں چاہیے کہ اسی طرح کریں اللہ تعالیٰ